آل آل سد و و اللہ سے وزل ثامین السلام علیکم میں اللہ کی پناہ اور مدد چاہتا ہوں کہ وہ بات کروں جو اسے ناپسند ہو اور وہ بات نہ کروں جو اسے پسند ہو ورزام بسم اللہ سے آؤز باللہ جو پہلے ہے مقدم رکھی گئی ہے اس کی کیا حکمت ہے؟ حکمتیں تو بہت ہوں گی ایک حکمت یہ ہے کہ آؤز باللہ میں ماں سب اللہ کا انکار ہے اور بسم اللہ میں اقرار ہے یعنی جب تک کف باطل کا انکار نہ کیا جائے اقرار فائدہ نہیں دیتا اس لیے اللہ کی توحید ایک اعلی مسئلہ ہے اس میں, اس میں بھی اللہ نے آؤز باللہ کو پہلے رکھا اور بسم اللہ کو بعد میں رکھا اس کا مطلب یہی ہے کہ آؤز باللہ میں انکار ہے معاصب اللہ کا اور بسم اللہ میں اقرار ہے اسی طرح جب ہم کفر کی مخالفت نہیں کریں گے ہمیں دین کی موافقت فائدہ نہیں دے گی اس لیے لا الہ پہلے آ گیا اور اللہ میں نفی پہلے آ گئی اس بات بات میں الا اللہ میں اس بات ہے اور لا الہ میں نفی ہے لا عہ نہ کہیں اللہ, اللہ کہتے رہیں تو تب تک ہم مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم انکار نہ کریں گے معاص اللہ کا اللہ کا اقرار فائدہ نہیں دے گا تو اس لیے ایک بزرگ عبادت کرتے کرتے تو بہت جب قریب ہوئے اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس سے کلام کیا فرمایا ہاتف کے ذریعے یا اس کی شان کے مطابق جس طرح وہ آمنی کیا کر سکتے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کلام تو کیا پھر اور کلیم اللہ کیوں نہ ہوئے ارے میاں کلیم وہ ہوتا ہے جو جب مرضی آئے سوال کرے اور اپنا جواب لے اسے کلیم کہا جاتا ہے اللہ جس سے کلام فرما دے وہ محتاج ہو خود اپنے سوال کر کے جواب نہ لے سکے وہ کلیم نہیں کہ اس لیے ہم اوروں کو کلیم نہیں کہتے سوائے بو علیہ السلام کے تو اللہ نے اپنی شان کے مطابق اس سے کلام کیا کیا ہے میرے بندے توں نے میرے لیے کیا کیا یا اللہ تھا کہ نمازیں پڑھیں یہ تو اپنے لیے کیا نے روزے رکھے نوافل پڑھیں ذکر و کار کیا رات دن تیری عبادت میں مشکور رہا اللہ نے فرمایا یہ سب کچھ تو نے اپنے لیے کیا نے میرے لیے کیا کیا اب وہ پریشان ہو گیا کہ یا اللہ ترما کہ تیرے لیے تس چیز کو پسند کرتا ہے تیرے لیے میں کیا کروں اللہ نے فرمایا میں اس بات کو پسند کرتا ہوں میرے لیے کرنا ہے मेरे میرے دشمن کو دشمن سمجھ اور میرے دوست کو دوست سمجھ وہ <تصفح> عبادت تیرے لیے ہے یہ میرے لیے ہے کیونکہ دشمن تین قسم کے ہوتے ہیں ایک تمہارا دشمن وہ بھی تمہارا دشمن ایک تمہارے دوست کا دشمن وہ بھی برابر میں تمہارا دشمن اللہ بھی اسی اور ایک تمہارے دشمن کا دوست وہ بھی تمہارا دشمن ہوگا اگر تم دشمن کے دوست کے ساتھ دوستی بناؤ گے تو دھوکھا کھا جاؤ گے نقصان کھا جاؤ گے اس لیے اللہ بھی یہی اب شیطان جو تھا شیطان نے عبادت سے انکار نہیں کیا عبادت تو کرتا تھا اور فرشتے بھی کرتے تھے اور بعد لوگ کہتے ہیں جی نبی کے علم سے شیطان کا علم زیادہ ہے نعوذ باللہ تو اللہ نے جب فرمایا تھا کہ فرشتوں کو تم نام بتاؤ اگر تم سچے ہو تو شیطان ہی تو تھا اس میں نہیں تھا شیطان تو وہ بھی تو جواب نہ دے سکا معلوم ہوا نبی کے علم سے اس کا علم تو ہم مثال ہی نہیں دیتے فرشتوں کا علم ہی کم ہے تو اس نے اللہ کے دوست کو نہیں مانا اور خلافت کو نہیں مانا خلافت جو ہے یہ عبادت سے ہوتی تو فرشتے تو بہت عبادت کرتے تھے اگر یہ عبادت اس لیے اللہ کو معبود مانتا تھا اللہ کو حاکم نہیں مانا اسے کہ حضرت عدم علیہ السلام کی سلافت جو تھی حکومت تھی وہ اصل میں اللہ کی حکومت تھی اس لیے جو شخص سلافت کا منکر ہے مسلمان کی حاکمیت کا منکر ہے وہ کہتا ہے مسلمان کا حاکم ہونے کا کوئی حق نہیں ارے اللہ نے کسی کو عبادت معبود ہونے میں نائب بنایا ہے سمجھدار لوگ ہیں اللہ نے معبودیت میں کسی کو نیب نہیں بنایا خلافت میں نیب بنایا ہے عبادت تو وہ بھی کرتا تھا لیکن اس نے کہا اس بندے کا حق نہیں ہے نبی کا حق خلافت کا نہیں ہے سیدھا نہیں کیا تو جو لوگ خلافت کو نہیں مانتے اس لیے اللہ نے فرمایا فرمایاتی اللہ عتی اور رسول و مرے وہ منکم سے وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے موافق حکم کرے اس کی اطاعت واجب ہے جو فلا اللہ پہلے آتی اور رسول ہی پہلے آئے جس کی اطاعت سے عتی اللہ کی اور رسول چلا جاتا ہے اس کی اطاعت حرام ہے کیونکہ بادشاہ خلیفہ جو ہے نئے بھائی اور نیب وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کے حکم کے مطابق اپنے اختیارات کا تصرف کرے مسئلہ بہت لمبا ہے یہی مسئلہ شہر دیں تو ٹائم ختم ہو جائے گا نیب اب آپ کسی دکان دکان پر آپ نیب بٹھا دیتے ہیں اس پر اختیارات سارے ہوتے ہیں لیکن وہ نائب تب رہے گا جب نے اپنے, اپنے اختیارات اپنی طاقت کا تصرف تمہارے کہنے پر کہے گا آپ کہیں ادھار نہ دیں وہ ادھار دیتا رہے وہ نائب نہیں رہے گا مالک بن جائے گا اسی طرح اللہ نے نائب بنایا ہے اور نائب وہ ہوتا ہے جو اپنا تصرف طاقت اختیار کا تصرف حقیقی مالک کی مرضی کے مطابق کرے اگر نہیں کرتا تو نیاست کا منکر ہے وہ خدا کا دشمن ہے وہ فراؤن تو ہو سکتا ہے مسلمان نہیں ہو سکتا اس پر مسئلہ اور ایک بھی بتا دوں کہ ہم جو ہمارا مذہب ہے آج کل دیوبند جو مسلک بیان کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا اللہ کے حکم کے سمجھ لینا اس مسئلے کو میں تمہیں صوفیہ کرام کے مسلک سے آگاہ کروں گا اور الیا کرام جو ہیں نا وہ میری بین تعلق داروں کو حقیقت سے پہلے آگاہ نہیں کرتے کہ اسے پتا ہی نہیں ہوتا پہلے شریعت سے آگاہ کرتے ہیں حقیقت کے پردے کھل جاتے ہیں جتنا ایک بچہ ہے آپ وہ نماز پڑھتا ہے یا علم پڑھنے جاتا ہے اسے آپ کہیں آپ پہلے بڑے عالم بن گئے روزی لے گئے اسے کوئی خبر نہیں وہ بھی آپ کریں گے علم پڑھیں یہ تجھے پوریا شکر کی ہے یہ پانچ روپے وہ فوراً مان جائے گا کیونکہ اس سے, اس کا تعلق نہیں ان سے پتہ ہی نہیں جب وہ زیادہ زیادہ پڑے گا اسے آنکھیں کھل جائیں گی پھر وہ پوری کی ضرورت ہی نہیں ہے اس کو اس لیے جو اللہ والے ہیں مری بین کو یا ان کے تعلق دار جو لوگ ہیں ان سے حقیقت سے پہلے پہلے آگاہ نہیں کرتے ہم یہ میں ہمارا مذہب جو صوفیہ پرام کا مسلک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار اور اللہ کی دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا یہ صحیح مسئلہ کا ہے اب میں آپ بتا دوں دو راستے ہیں ایک جہنم کو جا رہا ہے ایک دہست کو جا رہا ہے دو راستے ہیں ایک باطل اور ایک ہاتھ اب ہمیں اختیار دونوں راستوں کا چلنے کا دے دیا ہے پھر ہمارا امتحان لیا ہے کہ میرا حکم کون مانتا ہے حکم دیا تو میرے ہاتھ کے راستے پر چلنا باطل کے راستے پر نہ چلنا حکم اور چیز ہے اس نئے کو اختیارات اور طاقت اور چیز ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے یہ باطل مذہب ہے ہمارا مسئلہ کہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار اور دی ہوئی طاقت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا دونوں راستے چلنوں پر چلنے کا ہمیں اختیار دے دیا اب میں باطل کے رستے پر جا رہا ہوں میں کہوں اللہ کے حکم سے جا رہا ہوں میں تو کافر رو جاؤں گا اللہ نے تو حکم دیا اس حق کے رستے پر چاہ اختیار دے دیا ہے حکم کے راستے پر چل جب میں باطل پر چلوں گا تو میں نے اللہ کے حکم کے خلاف کیا ہے اگر میں یہ کر دوں کہ اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں تو میں تو کافر ہوگی اللہ نے یہ تو حکم نہیں فرمایا کہ باطل کے راستے پر جاؤ یہ صوفیہ کرام کا مسلک ہے دوسرا لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ تو ہونا ہے تو ہمارا کیا قصور ہے یہ بھی باطل مذہب ہے یہ بھی باطل مذہب ہے ہمارا مسئلہ کیا ہے جو سمجھ لینا جو فرما گئے وہ ہونا ہے ان کے حکم کے تاثرات ہوں گے ہم تو بچ جائیں گے ہمارا مسئلہ کیا ہے جو ہونا تھا آپ دیکھ رہے تھے فرما دیا بات سمجھ لینا جو قیامت تک جو کچھ بھی ہونا تھا جو ہوا وہ آپ دیکھ رہے تھے آپ نے فرما دیا یہ دو مسئلے ذہن میں رکھ لینا اب شیطان نے اس لیے اللہ کی تعظیم بھی اس کی تعظیم ذات کی کرنی اللہ کی تعلیم فی المر یہ دونوں فرض ہیں وہ ذاتی طور مالک ہے شیطان نے کہا میں حضرت آدم کی تعلیم نہیں کرتا میں اس کو سجدہ نہیں کرتا اس کو یہ نام آپ کو پتہ نہیں تھا کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ حقیقت میں اللہ کی تعلیم فی المر ہے تعظیم دستدار دعوی ہے اور تعظیم سے امر اس بات ہے میں دعوی کرتا ہوں کہ میں اس بات اس کا یار ادبدار ہوں ادب گزار ہوں میں بہت تعظیم کرتا ہوں لیکن جو حکم کہے میں الٹ کہوں تو میں نے تازیم دعوے میں چھوٹا ہو گیا کہ اس بات اس میں تھا اس لیے انبیاء اور رسولوں کی تعظیمات بھی فرض ہے اور تعظیم سیل امر بھی فرض ہے یہ حکم نہیں مانیں گے تو ہمارا تعظیم کا دعویٰ جھوٹا ہوگا اس لیے عوام الناس کا مذہب یہ ہے کہ بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعویٰ جھوٹا یہ عوام الناس کا مسلک ہے یہ دعویٰ ہے اور اولیاء کرام کا مسئلہ کیا ہے کہ بغیر سرما برداری خدا رسول محبت کا دعویٰ جھوٹا بات پھر سمجھ لینا بغیر محبت خدا رسول ایمان کا دعوی جھوٹا جو, جو خدا رسول سے محبت نہیں رکھتا وہ ایمان کا دعوی کرتا ہے وہ جھوٹا ہے اپنے دعوے میں اور بغیر فرما برداری خدا رسول محبت کا دعویٰ جھوٹا جو حضور اللہ اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانتا وہ محبت کا دعوی کرتا ہے وہ دعوے میں جھوٹا ہے اس لیے حضرت علی کا قول ہے کہ جو کسی سے محبت رکھتا ہے اور اس کا حکم نہیں مانتا تو وہ دعوے میں جھوٹا ہے تو پہلے پہلے ہمیں نہ بچاؤ جو ہے وہ توبہ میں ہے پہلے پہلے توبہ کی عبادت آدم علیہ السلام نے زمین پر کی ہے اور بے نیاز وہ ہے کہ تین سو سال روتے رہے ہیں ہم تو کہتے ہیں جو منہ سے نکلے مانی جائے تین سو سال بندے دنیا میں بہت روئے حضرت آدم علیہ السلام اپنے دانے کھانے پر توبہ کرنے پر بہت روئے تین سو سال اور بخشے کیسے گئے حدیث پاک میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تو بخشے گئے اس لیے مجھے ایک دو بند کہنے لگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں دیتے جانے لگا میں نے کہا جا نہیں میری بات بھی سن کے جا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں دیتے تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ پاک چھوڑ دے اللہ بھی کچھ نہیں دیتا جا مانگتا پھر بہت روئے توما کی عبادت حضرت آدم علیہ السلام نے کی زمین پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ڈالا تو عرفات کے مقام پر آپ کی توبہ قبول ہوئی اور وہ دسویں محرم کا دن تھا بی بی پاک بھی وہیں آپ کو مل گئیں اس کے لیے اس کا نام بھی عرفات رکھا گیا ہے دوسرے حضرت یاہیہ علیہ السلام خدا کے خوف سے بہت روئے تیسرے یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی جدائی میں بہت روئے اور چوتھی بی بی پاک بی بی فاطمت الزہرار ابی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے بعد بہت روئے اور پانچویں زین العابدین واقعہ کربلا کے بعد بہت روئے یہ پانچ بندے بہت روئے ہیں اللہ نے فرمایا علیہ السلام تو مجھے پہلے واسطہ ڈال دیتا اس کا تو میں تجھے پہلے ہی معاف کر دیتا ہوں تجھے کیسے پتہ لگا یا اللہ پاک میرا میں جہاں بھی بیسٹ میں دیکھتا تھا جہاں تیرا نام تھا وہاں تیرے حبیب کا نام اس لیے میں نے سمجھا کوئی ہے اللہ کا بہت ہی محبوب جس کا نام اپنے نام کے ساتھ ہر جگہ لکھا ہوا ہے یہ تو جدا کر رہے ہیں نا تو حضرت آدم علیہ السلام اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندے خواب میں دیکھا کہ پوچھا یا رسول اللہ بو علی کے بارے میں کیا ہے آپ نے فرمایا میرے وسیلے کے بغیر جنت میں جانا چاہتا تھا دوزخ میں ہے ہم تو ایمان سے کھا پی بھی آپ کے وسیلے اور اللہ نے فرمایا ہے آدم میں اس کو پیدا نہ کرتا تو نہ تجھے کرتا نہ کسی نبی کو کوئی جہان بھی پیدا نہ کرتا وہ میرا ایسا محبوب ہے تو توبہ کی عبادت پہلے پہلے حضرت عدم علیہ السلام نے کی اور توبہ بہت بڑی عبادت ہے توبہ یہ ہے کہ بندہ یہ نہیں کہ گناہ کرتا رہے کرتے کرتے کہے توبہ کر لوں گا یہ نہیں اچ... انجان ہونے میں توبہ کی گناہ کرتا رہا پھر توبہ کی تو وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن پھر گناہ نہ کرے اگر اس نے توبہ توڑ کر گناہ کیا تو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ توبہ استغفار معافی نہ مانگے لیکن اللہ کا وعدہ جو ہے اس توبہ پر ہے وہ اللہ کی مرضی بخشے یا اللہ کی مرضی نہ ہی بخشے صبح اللہ، اللہ،, اللہ اللہ اللہ،, اللہ، رہا خودا خودا اب رہا مصائب تکالیف دنیا میں مومن کو بھی آتی ہیں اور غیر مومن کو بھی آتی ہیں کافر کو عذاب ہوتا ہے مومن کو ازمائش اور امتحان ہوتا ہے اس لیے ولی کو جو مسائب آتے ہیں وہ ابدال سے کم ہوتے ہیں اس لیے جتنا بھی درجہ بڑھتا جاتا ہے انبیاء کو بلیات مسائب بہت آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک انتہا ہے اور بزرگان دین فرماتے ہیں دین میں سب کے اونچے کو دیکھ اور کوشش کر کے میں ویسا ہو جاؤں اور دنیا میں سب سے نیچے کو دیکھ پھر کوشش مت کر ایمان سے مجھے آپ بے وقف کہیں گے میرا مسلک ہے جو پیدل چلنے والا ہے نا وہ سائیکل والے سے اچھا ہے آپ بے وقف کہیں گے اپنا اپنا مسلک ہوتا ہے اور سائیکل والا موٹر سائیکل والے سے اچھا ہے موٹر سائیکل والا کار والے سے اچھا ہے ایمان سے اس میں تکبر کم ہوگا اس میں جون جون ضرور سے سر بھرتا جائے گا اس لیے اوپر مت دیکھو نیچے دیکھو سعدی علیہ الرحمت نے فرمایا میرا جوتا نہیں تھا سمجھایا تو ہم کو میں اللہ کے دربار میں عرض کر رہا تھا یا اللہ پاک میرا مجھے جوتا نہیں دیا میں ننگا جا رہا ہوں آگے گیا شہر میں ایک بندہ पड़ा تھا اس کے پاؤں نہیں تھے وہ شکر کر رہا ہے یا اللہ پاک میرا شکر ہے ت نے آبان دی, دی میرا سارا وجوہ پاؤں نہیں دیے تو کوئی آپ کہتے ہیں میں گرا بے ہوش ہو گیا ساتھی اس کے پاؤں نہیں ہے وہ شکر کر رہا ہے تیری جوتی نہیں ہے اس لیے آپ نے فرمایا تیری گدڑی ہے چھوپڑی والا جو ہے وہ مکان والے سے افضل ہے ارے کچے مکان والا پکے مکان والے سے افضل ہے اور پکے مکان والا کوٹھی والے سے افضل ہے یہ نہ دے کوٹھی کو اس نے کیا گوا کر کیا بنایا ہے اللہ کے نزدیک فانی چیز کی کوئی قدر نہیں آپ نے فرمایا تیری گدڑی ہے کوئی ایسا ہوگا جس کی گدڑی بھی نہیں ہوگی میں تھا ایسا بھی ہے جس کی گندی کہتے ہیں پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں یہ پرانے کپڑوں سے بنا لیتے ہیں سی سی کا بزرگان دین بناتے تھے ہم تو گدڑی کہتے ہیں آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں تو میں کہتا ایسا بندہ بھی ہوگا جس کی گدڑی نہ ہو تو میں یقین کرو آج سے تیس پینتیس سال ایک گھر میں میں گیا دیکھا تو کپڑا کوئی نہیں رہی اور وہ سردی کا موسم ہے میں نے کہا تمہارے بسترے کپڑے مائی جی کہاں ہیں وہ کہنے لگی چاچا ہمارے کپڑے نہیں ہیں جب سردی ہوتی ہے میں سر کا جو بوچھن نام کہتے ہیں پتہ نہیں کیا دوپٹہ اوڑھ لیتی ہوں اور میرا گھر والا چادر پہن جاتا ہے جب بہت سردی لگتی ہے ہم آگ جلا کر بیٹھ جاتے ہیں اس لیے دین میں سب کو اونچے کو دیکھ اور دنیا میں سب کو سب سے نیچے کو دیکھ تب ایمان بچے گا کیونکہ یہ جہان فانی اور فانی چیز کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں ارے کوٹھی والے کا مکان بھی قبر ہے اور مومن کا وہاں تکسیس ہو جائے گی وہاں مکان ایک جیسا نہیں ہوگا ایک قبر سانپوں سے بھری ہوئی ہے اس لیے بزرگان دین فرماتے ہیں جس کو موت سے یقین ہے اور وہ تیار نہیں کرتا وہ دعوے میں جھوٹا ہے جس کو قبر سے یقین ہے اور اپنی قبر صاف نہیں کرتا وہ بھی دعوے میں جھوٹا ہے قبر اور موت دو ایسی چیز ہیں ایمان سے کسی کو نہ دیکھو کوٹھی نہ دیکھو یہ دیکھو اس نے کیا گوا کر کوٹھی بنائی ہوئی ہے اسے عقل نہیں ہے ہمارا جو ہے منزل مقصود جنت ہے یہ نہیں ہے منزل مقصود ونگ ہے پن دا داں تاریخ را خاہ دا مرزید نش آخر خدا بے وقوف کو کہو کہ اگلے جہان کے لیے کچھ کر وہ کہتا ہے خود بخود خدا بخش لے گا ہم سارے ایسے ہیں ارے خدا بخش دے گا جنت خدا دے دے گا دنیا نہیں دے گا دنیا بھی ابراہیم ادم گئے ایک جنگل میں ایک رائب بیٹھا تھا تو آپ کو پیاس لگی آپ نے فرمایا میں نے پانی پینا ہے اچھا انہوں نے لوٹا رکھا تھا پانی کا پتھر پر مارا ایک طرف سے دودھ کی نہر نکل گئی ایک طرف سے پانی کے جس کا ہمیں فکر ہے ایمان سے یقین میں کمی ہے اطا میں کمی نہیں ہے اس نے کہا یہ کیسے تمہیں کیسے پیدا ہو گئی کہنے لگا یہ تو موسا علیہ السلام کی قوم پر پتھر پانی دیتے تھے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم کی ہوں اس मेरे میرے لیے اللہ نے دودھ کی نہر بھی نکال دی ہم نے اپنی دنیا یہ دنیا جو ہے نا جب تک اس کو نہیں سمجھ سکتا بندہ آخرت کو نہیں سمجھ سکتا یاد رکھنا اس دنیا کو سمجھنا اور جب تک بندہ اپنے دوست دشمن کی پہچان نہیں رکھتا وہ بندہ دنیا میں دھوکھا کھا جاتا ہے دین میں بھی اور دنیا میں بھی, بھی اس دوست دشمن سارا قرآن مجید اسی میں آیا ہے دوست اور دشمن کی پہچان میں آیا ہے اللہ کا قانون جو ہے اللہ ومات شاہ اللہ شا اللہ رب العالمین اللہ تبارک و تعالی جو چاہتا ہے وہی وہ کرتا ہے اگر کوئی ہماری چاہت نہ بھی ہوئی تو ہم یہ نہیں کہیں گے اب یہ بتاؤ نبی رات کو دعوی کرتا ہے کہ میں ہر بیوی کے ساتھ سوؤں گا اور ہر بیوی سے بیٹا پیدا ہوگا قرآن مجید میں ہے لیکن اللہ نے ایک لڑکا دیا وہ بھی لنگڑا کیا ہم نبی کی شان کو نہیں مانیں گے وہ مالے کر مان لے مان لے نہ مانے تو اس کو ہم چھوڑ دیں گے اسی بات کو اس کو کہاں چھوڑ جا سکتے ہیں یہ جو مبہلا ہے اس کے بارے میں میں حاضر ہوا ہوں کہ چشتی صاحب کی غیرت نے یہ سب کچھ کروایا اور میں ان کی غیرت کو کم کرنے کی دعا نہیں کرتا ایک بزرگ تھے ان کے پاس ایک سالک بیٹھا تھا جو سالک جو ہے نا کہ سالک سالق بےخبر نو راہ رسم منزل نہ مول سالق منزل کے راستے سے بے خبر نہیں ہوتا بخوبی جانتا ہے پیر کے پاس بیٹھا ہے کہتا ہے مجھے ایسی غیرت ہے کہ میں چاہتا ہوں جو زنا کرتے ہیں نماز نہیں پڑھتے میں کئی بار مجھے اجازت دو تلوار لے کر میں کہتا ہوں ان کو قتل کر دوں آپ نے فرمایا میں تیری غیرت کی ختم ہونے کی تو دعا نہیں کرتا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں صبر دے یہ صاحب کی غیرت ہے عوام سے دوستی ہے کہ یا لا ایسا رونما واقعہ تبدیل زہر کر دے کہ لوگ یک لاکی دین پر آ جائیں انہوں نے غیرت کے تحت کیا ہے اس لیے اگر ہو گیا تب بھی حق حق ہے نہ ہوا تو تب بھی حق حق ہے میں <تصفيق> آپ ان کی غیرت کی جو ہے کمی کی دعا نہیں کرتا میں ان کے سبر کی دعا کرتا ہوں اس ولی کی سنت سے اور موبائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موبائل اکثرمایا ایک بندہ بھی نہیں آیا تبلیغ اور تلوار اٹھی سمجھدار بیٹھے ہو میں تو دیات میں بیٹھنے والا ہوں تلوار اٹھی بہتر لاکھ مربع میل تک بادشاہی چلی گئی تبلیغ سے تین سو تیرہ بندے آئے تیرہ سال میں جہاد اور تبلیغ اسلام کے پھیلنے کے دو ہیں یہ غیرت سے کہہ دیا اس سے اگر ہم سچے ہو جائیں تو اس سے دین نہیں پھیلتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ فرمایا کوئی کافیرا ایک بھی مسلمان نہیں ہوا پتھر کلمہ پڑھتے رہے ایک کافر مسلمان نہیں ہوا چاند دو ٹکڑے ہوا ایک کافر مسلمان نہیں ہوا سورج بہت پلٹ آیا ایک کافر مسلمان نہیں ہوا اور آپ کے آنکھ سامنے آیا ٹوٹانی صاحب آگ سے باہر نکل آیا کوئی بتا دو ایک دو بند پھر کرایا ہو یہ تبلیغ ہمارے رسول اللہ اللہ و ایزاد ہوتے ہیں لیکن اللہ نے فرمایا میں نے تم رسولوں کو بھیجا تبلیغ کرنے کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ موزاد دیکھانے کے لیے ارے جو موزات دیکھتے رہے وہ رہ گئے جنہوں نے بلا دلیل مانا وہ پار ہو گئے یہ مبائلے اور مناظرے جو ہیں کم تھوڑے ایمان والوں کے لیے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سراپا موزہ تھے تافرو کے سامنے کئی مردہ زندے کیے زندہ کیے قرآن مجید ہے گھر جو رکھ کر آتے تھے آتے تھے پوچھتے تھے ہمارے برتن فلاں میں کیا ہے فلاں میں کیا ہے آپ سب کچھ بتا دیتے تھے قرآن مجید ہے مٹھی کی مٹھی پڑتے تھے تھوک مار کر کہتے تھے میرے ساتھ ہونے کی دلیل ہے تیرند بن جاتا تھا مردہ زندے ہو جاتے تھے کوڑی انگے وہ جو ہوتے تھے کوئی اندر وہ تندرست ہو جاتے تھے لیکن بندے وہی بنے بارہ حضرت علیہ وسلام سراپا معیزہ ہے بندے صرف ہماری بارہ بنے وہ معزہ دیکھنے والے رہ گئے اس لیے اللہ کا یہ قانون نہیں ہے یہ معنی عمر اچروی نے تقریباً کم و بیش کہتے ہیں ول عالم بیس پچیس انہوں نے مناظرے کیے بہت بڑے بریلی عالم تھے لیکن صبح کو آ جاتا تھا وہ کہتے تھے جلوس نکال دیتے تھے ہمارا عالم جیت گیا وہ کہتے تھے ہمارا عالم جیت گیا تقریباً تین سو مناظرے ہوئے ہیں کوئی مجھے دکھاؤ بات وہی ہے ہر جماعت اپنے دلائل سے اپنی قوم کو قائم کر رہی ہے بات وہی تبلیغ والی رہی ہے ایمان سے کہ سمجھدار اور کسی مناظرے کا اثر ہوا اور اس وقت جو مناظرہ تھا وہ کچھ اور طرح کے لوگ تھے آج تو جھگڑا اور فساد ہے ایمان سے میری بات میں چیز صاحب کو میں نے روکا ہے اگر چیز صاحب جاتے وہاں جھگڑا ہو جاتا اور کوئی فائدہ بھی حاصل نہ ہوتا اس لیے تبلیغ جو پھر مناظرہ اور موبائلہ کب ہوتا ہے آپ سمجھدار لوگ ہیں شہری لوگ ہیں جب تبلیغ مؤثر نہ ہو ارے ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور چشتی صاحب کے غیرت کو ہم بڑھنے کی دعا کریں اور صبر کی تلقین کریں کہ ہمیں تبلیغ مؤثر اثرات دے رہی ہے یہ لوگ پریشان ہیں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری تبلیغ کو اتنا مؤثر کیا کہ بڑے بڑے عالم کو ٹائم نہیں ملتا اور چی صاحب کی کوئی تاریخ فارغ نہیں ہے ہمیں <تصفح> مناظر اور موبائل کی کوئی ضرورت نہیں ہے <تصفح> صرف چشتی صاحب کی ایک امرگ تھی چی صاحب کی ایک غیرت تھی ارے جنگوہ میں اللہ نے شکست دے دی صحابہ کو اللہ نے یہ دیکھا کہ میں ستا دیتا ہوں میرے ساتھ رہتے ہیں یا شکاست بھی, بھی میرے محبوب کے ساتھ رہتے ہیں تو کافر کہنے لگے بس تمہارا نبی سچا ہوتا تو تمہیں شکاست آتی کیا مسلمان اس میں ذریع کم درف ہوئے مسلمانوں پر کوئی فرق نہیں رہا کافر خوشیاں کرتے رہے کہ ہم جیت گئے اگر نبی سچا ہوتا تو اللہ نے ازمایا موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرون بہت زیادہ اللہ جسے اونچا کرتا ہے کر دیتا ہے وہ بھی ازماتا ہے دیکھو کم آپ کو مسلمان کی فتح ہمیشہ مسلمان دنیا میں تکالیف شہید ہوتے رہے ہیں کم مسلمانوں کو زہری فتح نصیب ہوتی رہی ہے اکثر مسلمان ظاہری طور شکست میں رہے ہیں یہ جو فراون تھا دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ جس کا ہم تخت کو ارے خدا کی قسم اللہ کی بے فرمانی میں بے وقوف لوگ ہیں کروڑوں سال کی بادشاہی بھی وارے نہیں کھاتی یہ تو بے وقوف ہے یہ فرون جو تھا یہ افہان کے رہنے والا تھا اور بالکل غریب تھا مزدوری کرتا تھا وہاں اسے مزدوری اچھی نہیں ملی وہ مزدوری کی غرض سے شام آیا وہاں بھی اچھا اچھی مزدوری نہیں لگی پھر گیا پھر مصر آ گیا مصر وہاں دیکھا تو خربوزے اور تربوز جو تھے بازار میں بہت مہنگے تھے اور باہر بہت سستے تھے تو اس نے کہا یہی کام کر لوں خربوز متیرے لیے رہے میں جو حکومت کے آدمی تھے آج کی طرح وہ ایک ایک لیتے وہ شہر بازار میں گیا ایک تربوز بچا اسے معلوم ہو گیا کہ بازار میں آنے تک یہ مہنگے اس لیے ہیں کہ یہاں پہنچ ہی نہیں سکتے رہے میں بھیڑیے کہا جاتے ہیں تو پھر ایک قبرستان کا مظاور بن گیا جو قبر کھو دے پانچ روپے لے لے اسی طرح اس نے بہت سے پیسے جمع کیے ایک امیر آ گیا اس نے اپنا دفن کیا اس نے پیسے مانگے انہوں نے پکڑ کر بادشاہ کے پیش کر دیا بادشاہ نے کہا تو نے میری جان کے بغیر کیوں یہ کام کیا وہ نامور چلاک تھا مکار تھا اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر یہ کام نہ کرتا تو تیری طرف سے پہنچتا میں تو تیری محبت میں غرق تھا میں کسی طرح اس کے پاس پہنچتا یہ پیسے لے تو سارے پیسے اسے دے دیے بادشاہ کو کہا مجھے چھوٹی موٹی نوکری دے دے میں اچھا کام کروں یہ تیرے سارے جو ہیں یہ ظالم ہیں لوٹ رہے ہیں قوم کو کھا رہے ہیں تو بادشاہ نے اسے نوکری دے دی اس نے کچھ کام لوگوں کی حمایت کا کیا تو اسے پھر بڑی نوکری مل گئی حتیہ کے بادشاہ مر گیا بعد لوگوں نے اسے بادشاہ بنا دیا تو پہلے پہلے بادشاہ بنا بجائے جس طرح آج ہمیں مراحت ہیں پہلو کو بجلی نہیں تھی بسیں کاریں نہیں تھیں ہمارے پاس ہیں تو ہمیں چاہیے یہ تھا کہ ہم اللہ کا زیادہ شکر ادا کرتے زیادہ بادف کرتے یہ نہ کہ ہم زیادہ بے فرمان ہو جاتے اس نے خدا کی نعمت کی کافر جو تھا ناشکری کی اس نے کہا مجھے سجدہ کرو پہلے پہلے ہمان نے سجدہ کیا ہامان کے بعد پھر بنی اسرائیل نے سجدہ نہیں کیا بیا کی اولاد جو تھی انہوں نے کہا ہم تجھے سیدا نہیں کرتے تو بہت ظلم کیے انہوں نے بہت قتل کیے پھر حامان بولا ان کے مردوں کو تو قتل کرے ہمارا نوکر کون بنے گا اللہ نے ان سے اتنا تکالیفیں دیں ان کو بنی اسرائیل کو ان کے بچے قتل ہوتے رہے پھر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بہت لمبا ہے اس طرف میں نہیں جاتا میں ایک نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فراؤن سے نجات دی میں یاد ہلو فلاح مد اللہ لہو و من ید لو فلاح ہادی اللہ اللہ فرماتا ہے جو بیمان ہے قرآن مجید ہے میں آسمان کے دروازے کھول کر سب کچھ دکھا دوں پھر بھی نہیں آئے گا اور جو آنا ہے وہ نبی کی تبلیغ سے آ جاتا ہے ایمان سے کہو بنی اسرائیل نے فراؤن اور فراؤنیوں کو غرق ہوتے آنکھوں سے دیکھا نہیں دیکھا موسا علیہ السلام کی صداقت پر کتنا بڑی دلیل اللہ نے دی کہ وہ غرق ہوتے ہوئے آنکھوں سے دیکھا اسے لیکن فرونیوں کو جو اللہ نے غرض کیا ہے ان کی عورتوں کو بھی باقی رکھا ہے اور ساد سامان کو بھی باقی رکھا ہے کیوں بنی اسرائیل کی عورتوں سے وہ ظلم کرتے تھے بنی اسرائیل نے اللہ کے لیے تکالیف اٹھائی تو اللہ نے انعام کیا کہ ان کی عورتوں اور مال کا مالک ان کو بنا دیا ہو سکتا ہے جس سے ہم نے موبائلہ کیا ہے اب لوگ یہاں ایک سوال نبی کے بارے میں اٹھاتے ہیں کہ فراون نے کہا ہے موسا علیہ السلام میں تیرے رب کو مانتا ہوں مجھے بچا لے تو اللہ نے فرمایا جب مجھے عرض کر دیتا تو میں بچا لیتا وہ مالک اب یہاں کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نوز باللہ رحم دلی نہیں کی موسا علیہ السلام جن نے کیا تھا وہ این رحمت تھی این رحم تھا رحم کردہ بربداں جو رست برنے کا موسا علیہ السلام جانتے تھے اگر میں اس کو بچا لوں تو پھر وہی وہ کام کرے گا جو کرنے تھے کیونکہ بدماش جو ہے نا اسے عذاب آئے وہ اس سے نصیحت نہیں پکڑتا جب چلا جائے پھر اکیل کر رہتا ہے اس لیے موسی علیہ السلام نے انہیں سرگر پانچ چھ عزاب پہلے آ چکے تھے پانی خون بن چکا تھا تک بھی ان کے بہت سے عذاب بارش آئی آٹھ دن وہ ڈوبے رہے تو اللہ نے بہت سے عذاب بھیجے وہ قوم جب عذاب ہٹتا تھا وہی کام کرتی اس لیے مسفرین لکھتے ہیں جو موسا علیہ السلام نے کیا وہ بھی ٹھیک کیا جو اللہ نے فرمایا وہ بھی صحیح ہے میں آپ کو کہوں یہ بے نظیر اور نواز کتنا اترے ہیں کتنا بے عزت ہوئے ہیں کتنا بار اترے ہیں لیکن جب کرسی پر آئے انہیں کوئی خوف رہا اس برے کام زیادہ کیے اب نواز شریف کو کتنا صدمہ ملا میں دعوے سے کہتا ہوں کل وہ وزیراعظم بن جائے پھر اس سے بھی زیادہ برے کام کرے گا اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی بصیرت یہ لوگ ایسے بکواس کر دیتے ہیں ہم کسی کے نبی کے نبی اور خدا کے مابین ذکری علیہ السلام جون صلی نبی اور خدا کے مابین درمیان جو واقعہ ہے اس میں جو دخل دے گا برباد ہو جائے گا اللہ جانے اور اس کا ہم سب نبی کو معصوم سمجھتے ہیں اب یونس علیہ السلام انہوں نے عذاب کی بھی شارت دے دی کہ عذاب آئے گا اور وہی آ چکی تھی تو عذاب آ گیا آگ نزدیک آ گئی وہ سارے گر پڑے اللہ کے آگے اللہ ہمیں بچا لے تو کریم ہے اللہ نے بچا لیا اب یونس علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں نے جو عذاب کی بشارت دے دی نبی ہو کر تو عذاب نہیں آیا ہے لوگ مجھے کیا کہیں گے آپ چل پڑے یہ خلاف اولا اللہ اور محبوب کے درمیان وہ بھی سچے تھے جو کچھ کیا مشیت تیزی کے اندر کرتا ہے تو اللہ نے انہیں مچھلی میں دے دیا ہو سکتا ہے جس سے میں مباہلا کروں وہ اللہ کے آگے گر کر معافی مانگ دے یا اللہ تو مجھے بچا لے دیکھو نبی کی بشارت آزاد کی ہو رہی ہے اور وہی ہو رہی ہے اور بےمان وہ اللہ کے آگے دل سے گر گئے کہ یا اللہ تو ہمیں بچا لے تو نبی کی بشارت چلی گی اللہ نے بچا لیا اور یہی تھا کہ اللہ اگر موس علیہ السلام نے دعا مانگی تھی ان کے گھر ہونے کی اللہ فرماتا ہے اگر فرون مجھے پکار لیتا میں اسے بچا لیتا آمان. وہ مالک ہے کوئی ہمارے پاس وہی تھوڑی ہی ہے نہ یہ ہمارے ہاتھ کی دلیل ہے اور بہت تانا لوگ بیٹھے ہیں میں پہلے بھی کہتا ہوں کہ میں ساری زندگی جنگل میں رہا ہوں آپ تو شہری ہیں ایمان سے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے تھے قاتل جب چور جب جج کے آگے یہ اعتراف کر لے کہ میں نے چوری کی ہے میں نے قتل کیا ہے اب بندے وہاں کھڑے ہیں کوئی اس کی وکیل کی طرف وکیل کرے یار میں بحث کرتا ہوں یہ قاتل نہیں ہے تو جو بے وقوف ہوں گے وہ کہیں گے بحث کرو جو دانہ ہوں گے ارے نامرا وہ خود تو مان لا تو کس کی بحث کرتا ہے وہ دھکے دے کر نکال دیں گے ایسا ہے بھائی ایمام سے کہنا ہے بحث جب چور اعتراف کر لے کے میں چور ہوں اس کی نہ بحث ہے نہ اس کا مناظرہ ہے وکالت بھی نہیں ہے ہم خوشامد سمجھیں گے بےمان کی سمجھیں گے ارے جس صاحب شاید کوئی نہ آپ بات کیا خود بات کرتا ہے ارے سارے تعلیم والے جنہوں نے نصاب دیا جو پڑھا رہے ہیں جن سے نصاب آیا وہ چور کہتے ہیں کہ باقی ہم چور ہیں یہ مسلمانوں کی بربادی کے لیے ہم نے بنایا ہے اب اس پر نہ وکالت ہے نہ مبیسہ ہے نہ کوئی دلیل ہے نہ موبائلہ ہے ان کو ہم منوانے کی ضرورت نہیں ہے خوش بے غیرت ہیں وزیر تعلیم نے بیان دیا ہے کہ جن مدرسے دینی مدارس سے تقریب کار پیدا ہوتے ہیں ہم ان کو دفن کر کے رہیں گے دفن کتنا سخت الفاظ ہے ارے لاکھوں میں خراب ہو تو دینی مدرسے دفن ہو رہے ہیں ارے لاکھوں کے لاکھے دلندے اور ظالم ہیں تو سکولوں کو بڑھا رہے ہیں یہ کہاں کا انصاف ہے یار کوئی توڑ کر کھڑا ہو ماسٹر بیٹھا ہوا ادیب کہ سکولوں سے شریف پیدا ہو رہے ہیں کوئی توڑ کر کھڑا ہو ایمان سے زیادہ سے کہتا ہوں تعلیم کے ساتھ ہم تو اس کو تعلیم نہیں کرتے اللہ فری کان کھوڑ کر سن لو اللہ اسلام جہاں آتا ہے سمبارسا بنتا ہے لکڑا نہیں بنتا میں تو ان پڑھ بنتا ہوں وہ لوگ تو پینتالیس بتیس تینتیس ہیں علام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا تو آل علم قرآن سنت کا علم ہوگا جس طرح کتاب کوئی کتاب نکرہ ہے الک کتاب قرآن مزید ہوگی ال کتاب اور کتاب نہیں ہو سکتی اس لیے مول روم شاہ نے فرمایا مصنوی شریف میں علم قرآن تفسیر و حدیث سخت ہر کے بجودی خاند خبی سخت فرمایا ہے ان قرآن تفسیر حدیث آئے وہ اس کے سوا بنے گا حدیث بن جائے گا आ, ایمان سے کہو نالی میں ہزار بندہ پیشاب کرے کوئی نام لے گا حدیث اٹھ کر مجھے جواب دے نالی میں ہزار بندہ پیشاب کرے کوئی تعجب نہیں کرے گا شور نہیں پڑے گا دھ میں کچرا پیشاب کا ڈالو شور پڑ جائے گا ارے ضال مول وہ ہے مولوی سے گناہ ہوتا ہے تم بھی کھڑے ہو جاتے ہو اخبار بھرے پڑے ہیں اور یہ لوٹیں کوٹیں حرام کھائیں ظلم کریں شتم کرے غیرتی کریں ان کا کوئی نام نہیں لیتا معلوم ہوا یہ نالی کا پانی ہے علم ہے بھی نہیں پھر آئے تعلیم تحریری علم حساب کتاب کا علم اور تحریری یہ فرض کفایہ ہے وہ فرض این ہے یہ ہر پر فرض نہیں اور کتنا فرض ہے یہ بھی یہ فرض ہے تحریری علم حساب کتاب کا علم اور تحریری یہ فرض کفایہ ہے وہ فرض عین ہے یہ ہر پر فرض نہیں اور کتنا فرض ہے یہ بھی یہ فرض ہے باقاعدہ عقائد جاننا ہر مسلمان پر فرض ہے فرائض واجبات سنن موقع کا جاننا بھی ہر مسلمان پر فرض ہے ان کے ادائیگی کے طریقے حرام حلام شادی پر حیض نفاس کا مسئلہ اور تلاق کا مسئلہ یہ فرض ہے اگر بیوی حیض کا مسئلہ نہیں جانتی تو مرد کا حق ہے اس کو بتائے اگر نہیں بتاتی تو اس کا فرض ہے کہ عالم کے پاس جا کر پوچھے یہ بھی فرض ہے یہ تعلیم جو ہے یہ تاری فرض کفایہ ہے اور بزرگان دین فرماتے ہیں جو فرض عین چھوڑ کر فرض کفایہ پڑے گا وہ درندہ زانب بن جائے گا فرض عہد چھوڑ دیا فرض کفایہ کو لگا ہوا ہے اور پھر بھی تحریری علم اور حساب کتاب کا جو آج کل بدماشیاں لگی ہوئی ہیں نصاب ایسے بن چکے ہیں یہ تو کتان کفر اور شرک ہے مقصد مقصد ہو قوم ملک کی خدمت دانالوں کو غلط باتوں میرے منہ پر مار دو پھر فرض کفایہ بنے گا جب مقصد پیٹ ہوگا تو پھر ہنر اور کسب بنے گا پھر فرض کفایہ بھی نہیں رہے گا کوئی بندہ اس کا کہے کہ آج کا کسی پڑھنے والے کا یہ مقصد ہے کہ کون ملک کی خدمت کروں پیشی مقصد ہے اس لیے ایسا ہنر اور کسب کہتے ہیں اور وہ بھی حرام جس طرح گولڈ شریف والی سرکار نے فرمایا کہ موجودہ تعلیم کر سکتا ہے اور ہوںڈا ہے اور وہ بھی حرام ہے ایک بزرگ کا شعر ہے وہ فرماتے ہیں پڑھن گلان قصب جان بئی ترقی جیت جرا سبق شو پڑھایا کہیں کہیں دے نصیب فرمایا پڑھو گول ہندی میں لکھنے کو دیوان میں لکھ گئے پہلے لوگ جو تھے آج سے تقریباً وہ ستاسی سال کا پہلا دیوان ہے ہندی میں لکھ گئے یہ لوگ تقریر نہیں کرتے دیوان ہی لکھ جاتے ہیں تو آپ نے فرمایا پلنگ گلن گلن کہتے ہیں ہندی میں فرمایا پلنگ گلن کا سب جان بئی طرح کی جیپ جیپ کہتے ہیں ہندی میں زبان کو یا زبانی بولے گا اور بولے گا جیڑا سب اکشا پڑھایا کہیں کہیں دے نصیب فرمایا جو پیر کامل سبق پڑھاتے ہیں وہ کسی کے نصیب ہوتا ہے تو ہم اسے کیا کہتے ہیں ہنر اور کسب ہم تو اسے تعلیم بھی نہیں کہتے تو وہ جو چور ہیں وہ مان رہے ہیں میں ایک سکون پہ گیا میں نے کہا السلام علیکم ماسٹر بولا کیسے آئے میں نے کہا جناب میں عالموں کی زیارت کرنے آیا اے سے آگ بھی گولا ہو گیا کیا ہم تجھے عالم نہ لکھتے ہیں میں نے کہا ناراض کیوں ہوتا ہے دیوار پر تو سارا علم لکھا ہے فیل کا فائل ہوتا ہے علم فیل ہے جب یہ علم ہے تو پڑھنے والا فائل عالم ہی ہوگا باہر تو ہم روڈ دفتر پر آپ کے عالم دیکھتے ہیں کہ کتے کی طرح قوم کو کاٹ رہے ہیں بولے کتے کی طرح کاٹ رہے ہیں یہودی نے جو کاٹا ہے جس کو یہودی کاٹے گا وہ چھتہ ہی ہو جائے گا میں <سؤال> نے کہا اندر کے علماء آ کی بھی دارت کروں ایمان سے ایسے کر گئے سارے لڑکے بےحنس کر ایسے کر گئے وہ کسی نے جواب ہی نہیں دیا یہ <سؤال> علم نہیں ہے علم وہی قرآن اور سنت ہے جس کو وہ بند کر رہے ہیں فیض نفاس کا مسئلہ جو ہے یہ ضروری ہے ہر شادی شدہ پر اور پہلے لوگ خطبے میں یہی بتاتے تھے حیض نفاس کا مسئلہ یا طلاق کا مسئلہ حیض جو ہر مہینے عورت کو آتا ہے ہزار نسل سوا نماز پڑھو ایک مسئلہ سن لو اس کا زیادہ ثواب ہے خیر جو ہر مہینے عورت کو آتا ہے اس کی کم از کم مدت تین دن ہے اور زیادہ سے زیادہ دس دن ہے تین دن سے پہلے بند ہو گیا مرد نہیں جا سکتا بیماری ہے دس دن سے اوپر چلا گیا تو مرد جا سکتا ہے عورت نماز بھی پڑھ سکتی ہے کیونکہ پھر وہ بھی بیماری ہے اصر دن چھپنے سے پہلے ہے بند ہو گیا مدد عورت پر قضا وا فرض ہو جائے گی نماز نہ کر پڑھ سکتی ہے ٹھیک ورنہ پھر قضا فرض ہو جائے گی اسی طرح نفاس جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے اس کی کم از کم مدت سدہ سے زیادہ چالیس دن ہے چالیس دن سے اوپر چلا جائے تو وہ بھی بیماری ہے چالیس دن ضروری نہیں ہے یہ آخری مدت ہے اس کے درمیان اگر مرد جائے گا عورت کے ساتھ تو نکاح فک ہو جائے گا جب تک وہ چار ماسے سونا نہ دے یا چار ماسک کی قیمت ادا نہ کرے بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا اس لیے تو حرام کے بیٹے پیدا ہو رہی ہے نفاس میں بھی یہی عدت ہے بیوی کے پاس جاتا ہے اگر وہ جا چکا ہے تو توبہ کرے جتنی بار بھی جا چکا ہے تو فارہ ایک دفعہ وہ ادا کر لے اس کا نفاس میں بھی یہی مدت ہے پھر طلاق یہ طلاق نباہ ہے خدا کو پسند نہیں ہے شاید طلاق لوگ ضروری کہتے ہیں یہ نباہ ہے جائز ہے مرد پر اگر دیتا ہے تو اللہ کو پسند نہیں ہے یہ طلاق مکرو فعل ہے پھر تلاک بھی رجئی رجئی طلاق دو یعنی طلاق ہے اور غصہ ہو بھی گیا تو ایک بار کہہ دیں بس یہ آسان طلاق ہے ایک بار اگر مہینے کے اندر بیوی اور مرد آپس میں اتفاق کر لیں مل جائیں تو نکاح کی ضرورت نہیں رہتی اسے طلاق رجئی کہتے ہیں اور طلاق رجئی زندگی میں دو بار استعمال کر سکتا ہے تیسری بار کرے گا تو بینا پڑ جائے گا اور مہینہ گزر گیا تو بیوی مرد آپس میں نہیں ملے تو بینا تلاق پڑ جائے گی اس کا فائدہ یہ ہے کہ بیوی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے اپنے مرد سے کرنا چاہے تو کر سکتی ہے یہ رٹا لگا دیتے ہیں یہ ساری شیتانی کھیل ہے تین طلاق اکٹھے دینا بہت مکرو ہے بھائی وہ ایک سے پیس تیرے سے اگر تو مہینہ نہیں جاتا ایک دے دے مہینہ جا دو دے دے بس یہاں رکھ بینا تلاق ہے اگر وہ بیوی تمہارا ہی تو ہم مغلزہ دے دیتے ہیں پھر پھڑ کر وہ مغلزہ کا جو ہے جو ہے نا ہلا لے کے وہ یہ نہیں کہ کسی سے سمجھوتا کر لو اس سے حلالہ نہیں ہوتا ہلا بہت مشکل ہے اور پھر لوگ کہتے ہیں جی قصور ہے مرد کا اور سزا بیوی کی یہ بیوقوف لوگ ہیں اس کے لیے تو شریعت ہے جس طرح پہلا مرد ہے اسی طرح اس کے مرد ہے حقیقت میں سزا مرد کو ہے اگر غیرت مند ہے تو یہ ہم سمجھتے نہیں کہ عورت کو سزا ہے عورت کو سزا نہیں ہے مرد کو سزا ہے تیسرا مسئلہ ہے زہار کا یہ بھی فرض ہے شادی والے پر سمجھنا بھی کسی اپنے محرم سے تشبی دے دی اس کے عضو کو ماں سے بہن سے جس سے نکاح نہیں ہو سکتا تو اس نے تشویش دے دی تو اس جب تک وہ ساٹھ روزہ نہ رکھے یا ساٹھ مسکین کو کھانا نہ کھلائے وہ اپنی بیوی کے ساتھ نہیں جا سکتا یہ ہے شادی والے بیٹھے ہوں گے اور میں نے اس کو اس دور کا بہت نہایت مسئلہ ضروری سمجھا ہے ایک اور مسئلہ ہے کہ نکاح جو کتابی ہے ایسے لوگوں کو دے دیا ہے جو اسلام سے واقعیت ہی نہیں رکھتے عالم سے نکاح نہیں پڑھواتے یہ فتنہ ہے نکاح ہمارا حجاب قبول ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک وکیل جائے دو گواہ جائیں زور سے وہ پوچھے گواہ سن رہے ہوں کہ فلاں پوتر فلاں کے ساتھ ای بل ارے ہاکمہار جو یہ بھی سن لو بات گور سے ہاک ماہر جو بیٹی کی بناتے ہو نا وہ ایجاب قبول کے وقت وہی ہو جو ادا کر دو پانچ سو یا ہزار اس سے اپنا ہی اس کا ایجاد قبول کر لو کتاب میں تم لاکھوں روپے لکھ دو کوئی بات نہیں لیکن ہاک مہار وہ دو جو مرد اسی وقت اتا کرے ورنہ عورت کو ہاتھ نہیں لگا سکتا بنا کرتا ہے ایک میرا دوست ہے اس نے تیرہ لاکھ لکھا ہی ہے اور اس عورت کو ایجاب قبول اس نے اسی, اسی میں کرا دیا یعنی جب لکھی گئی ایجاد قبول میں شرط نہیں رکھی ہزار تو وہی آ گئی نا اس لیے ضروری ہے کہ ایجاد قبول میں جب بھی وہ عالم نکاح وکیل بن کر جائے وہ ظاہر کرے کہ ایوز ہاکمار پانچ سو یا ہزار کہ اے وقت تو اس کے ساتھ نکاح کرنے کا مجھے وکیل مقرر کرتی ہے یہ طریقہ ہے آسان وہ کہیں ہاں پھر وہ وکیل آئے فلان دختر فلان کو باحثیت وکیل ہونے کے کہے یا نہ کہے ایوہ حق مہار اتنا روبرو گوان میں تجھے اس کے نکاح میں دیتا ہوں تجھے قبول ہے وہ کہے مجھے قبول ہے یہ نکاح ہے جب تک یہ طریقہ نہیں کرے گا نکاح نہیں ہوگا ایجاد قبول ذہر لوگ جا رہے ہیں جو کرا رہے ہیں تو یہ مسئلہ میں نے ضروری سمجھا جو یاد رکھے گا سن کر غور طرح عمل کرے گا تو مجھے بھی سواب ملے گا اگر کسی ان کے فیل ہو گیا ہے حیض اور نفاذ کے وقت تو اس کو فوراً توبہ طئےب اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور چار ماہ سے سونے کی قیمت کسی غریب کو دو ارے مومن مسلمان کو دو خیرات جو ہے خیر مومن پر فاصب پر فاطب پر کہ تمہاری خراب کو ناجائز طریقے پر لگائے اس کو خیرات حرام ہے اب ٹیکا جو ہوتا ہے نا ٹیکا مجھے کہتے ہیں ہر تقریر میں یہ بات کرتے ہو یہ بات میری غیرت گبارہ کرتی ہے کہ میں کروں آپ کو بھی کرتا ہوں علم اقبال فرماتے ہیں وہ قومیں دنیا میں برباد ہوتی ہیں ضلیل و خوار تہذیب غیر کی جو ہوتی ہیں پرستار ایمان سے کو ہمارا اسلام امتیازی مزہ بہا ہے انہوں نے ہمارے امتیاز ایک مجھے دکھ اور بھی جماعتوں سے ہوا ہے آج میں کہہ دوں ارے وہ بے ایمان ہائے جو یہ کہے کہ فلاں بندے نے میرے خلاف بولا وہ ایمان سے دائرہ اسلام سے خارج ہے اس کو کہنا چاہیے کہ یار فلاں حدیث قرآن کے خلاف بولا فلاں دین کے خلاف بولا یہ بات کرے بات سمجھ لو جو بھی میں ہوں تو میں تخصیص نہیں کرتا کوئی بندے نے بات کی تو ووٹ خراب میرے خلاف کی سمجھو یہ باطل ہے وہ کرا تو انہیں خدا سلاف بات کی حدیث قرآن کے خلاف بات کی یا دین کے خلاف بات کی ایسے لوگوں کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے جو کہتے ہیں ہمارے خلاف بول دے چیشتی صاحب تم سراپا دینو تم کہو چیستی صاحب نے حدیث قرآن کے خلاف بولا ہے چیشری چس... صاحب نے دین کے خلاف بولا ہے چیسٹی صاحب نے قرآن حدیث خدا رسول کے خلاف بولا ہے ارے ہم تمہارے پیر چومیں گے جواب بھی دیں گے اور جو پہلے اپنے ہمارے خلاف بولا ہے ہم اسے جواب ہی نہیں دیتے تو ہمارا انتیازی مذہب ہے ہماری تعلیم بھی غیر رسمی ہے اور ہمارا قانون بھی غیر رسمی ہے غیر رسمی ہے اور جانے ہے دنیا کے قانون جزوی اور ناقص ہیں تعلیمیں بھی جزوی اور ناقص ہیں ہمارا علم غیر رسمی ہے بدل نہیں سکتا اور جامع ہے کہ پوری کہنا کے لیے ایک یہ رسمی اور دوسری علم نہیں ہو سکتے جب مرضی آئی بدل دارا ایک سکول کا کچھ اور دوسرے سکول کا کچھ اسے جسری علم کہے گا ایمان سے ایمان والا اسے نہیں کہے گا کیونکہ ہمارا علم جو ہے غیر رسمی ہے ایمان سے بدل سکتا ہے رواج کے مطابق بدل دیتا ہے بدلتا نہیں یہ سب رسمی جو ہیں قانون بھی رسمی ہیں ہمارا قانون بھی غیر رشمی اور کامل ہے غیر رشمی جو ہے وہ جزوی جامع کائنات کے لیے ایک اور کامل جو بدل نہ سکے باقی دنیا کے قانون ڈالے سکے کہتا ہوں جزوی اور ناقص ہے ارے جزوی اور ناقص کو قانون سمجھے والا پاگل اور بئیمان ہے امریکہ کا اور برطانیہ کا اور انگلینڈ کا اور ناقص جب مرضی آئی بدل ڈالا اسلام کائنات کے لیے ایک ہے ایمان سے اور بدل سکتا ہے نہیں بدل سکتا جامع اور کامل ہے اور یہ قانون کے دو دل ہیں کہ قانون جامع اور کامل ہوتا ہے جزوی اور ناقص نہیں ہوتا ہمارا مذہب صوفی صاحب خان صاحب میاں صاحب حضرت صاحب مولانا چور ڈاکو کنجر ارے چور کو حضرت صاحب کہو گے کسی کنجر کو مولانا کہو گے نہیں کہو گے یہ امتیادی مذہب ہے ہر ایک کا نام انہوں نے مرد کے لیے نکالا سر کہاں ہماری جڑ نکل گئی سر میں نے ایمان سے کنجروں کو بڑے کنجر کو سر کہتے سنا ایمان سے بس ارے چھوٹے ڈاک بڑے ڈاکو کو سر کہتے ہیں چھوٹے کمینے نے غیرت یہودی مجوسی سر سر میں آ گئے اور سر کا معنی میں کرتا ہوں دلّا غیرت جسے نہ دین کی غیرت ہو نہ عورت کی ایمان سے سر یہ ایسا الفاظ ہے کہ امتیازی ختم کر دیتا ہے بے وقوف ہے جو سر طرح کر جاتے ہیں ہوئے جو سر اسلام میں سر وار کوئی نہیں ہے پھر آپ کی ہماری مائیں دادی نانیاں مستورات لکھی جاتی تھی مسلمانوں دین کی بات کرو موز سے باہر نہیں جاتی یہودی وہاں سے کرتا ہے اور ہر جگہ پھیل جاتی ہے اور کوئی روکنے والا نہیں اگر سے سب روک رہا ہے تو اس کو بھی روکتے ہیں کہ تو کیوں روکتا ہے دادی نانیاں مستورات پرانے لوگ بیٹھے ہوں گے میں خواتین خاتون جنت سے تعلق تھا اس نے کہا یہ خاتون بھی خواتین بھی نہ رہیں مستورہ تو ویسے گئے پردہ تو ویسے گیا ہے پردہ جو گڑا کو جیس سے منتر کرتا ہے خدا کی قسم کا پھر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میری سنت کی پانی پر چلتا ہے آسمان پر اڑتا ہے مارو کے منہ پر اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قدر نہیں ہے مسلمان ایمان رکھتے ہو جو سنت کرے اس کے اللہ کے نزدیک کوئی قدر نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی پڑتا ہے کیوں ددار بھی مردے زندہ کرے گا معافی کی فوکل فطرت اللہ آزماتا ہے بے دینوں سے بھی باتیں ہو جاتی ہیں اور میں کہتا ہوں جو واجب کا تارک ہے وہ کہاں اس کا دین ہے کہاں ایمان ہے پردہ پرداب کے نزدیک فرض ہے ارے باجب ہونے میں کسی کا شک نہیں ارے بن ہندو مستان نہیں چھوڑتا اور مشتاب حویلی کا تالا ہے جب مشتاب چھوڑے گا چور اندر آ جائے گا اور سنت جو ہے مکان کا تالا ہے جب سنت چھوڑے گا چور اندر جا کو چاندی بھی لوٹ لے گا سونا بھی لوٹ لے گا تیرے واجبات ایسی چیز ہے وہ تو اندر تیرس توڑ کر گیا ہے تالا تو سنت کون سی رکھی ہوئی ہے خدا کی قسم واجب کا تاریخ قریب کو کر کے جا پڑتا ہے اور جو اس کو جیس سمجھتا ہے وہ دہرا اسلام سے خارج ہے پردہ بازے گا یار کسی کو شاکو تو اٹھ کر کھڑا ہو جائے اور سنت تو مقبا واج بات سننا تو مقبا اور واجبات اور فرائض میں کام مومن کو بھی چھٹی نہیں ہے یہ ہمارا مطلب ہے اب انہوں نے نکالا لیڈیز ہے خاتون جنت سے نام لیڈی ڈائنا دنیا کی یہودن کنجری بھی لیڈی ہو گئی مجوسر بھی لیڈیز ہو گئی سب لیڈیز لیڈی ڈائنا سے تعلق بن گیا خاتون ہے جنت سے نہ ہم خاتون نہیں ہے ہماری اورتے کہتے ہم لیڈیز ہیں لانا لیڈیز پر جب لیڈیز آئے اس نے بندے کا بھی पैदा करना کرنا ہے ابو دیبی ماں لیڈی اولاد ٹی میں معاشرہ کرتا ہوں بس ہر جگہ کہتا ہوں ایمان سے ٹی ہے نا مراد ننگے پنگے چھوٹے کمیص والے پھر انکان کمی کدا بندو برن کمیز کا ذکر ہے تو دونوں پر دے آ گیا الماری اس نے کہا بینڈ پٹون قمیض بیچ میں ڈالو یا چھوٹے چولہے پاؤ شو کے سودے کو تو ڈھانٹ دیتا ہے دبل روٹی باہر سے نظر آتی ہے لالت ایسی قوم پر جو یہودی جس کو ماں کی پہچان نہیں بینڈ کی پہچان نہیں خدا رسول کا بڑا دشمن ہے اور وہ یہودی کی تہذیب کو اونچا سمجھتا ہے سب ڈیڈی ٹیڈی بن گئے اب لڑکیاں بھی کسب کے سلوار پہن رہی ہیں اور خدا کی کس آنکھیں سیکھو مسلمانوں اللہ نے مومن جو ہے مثبت اور منفی اثرات دونوں دیکھتا ہے ماحول کے کافر جو ہے مثبت دیکھتا ہے منفی نہیں دیکھتا اس ماحول کے یہ اثرات دیکھو کہ اگر ٹیڈی لباس آ تو کوئی جوان نظر آتا ہے لڑکے مر گئے تو لڑکیاں مرغی توجہ سے تو دیکھو میں تو, تو ان کا عقل کیا ہے جب وہ سلوار کس کے رکھتے ہیں مرغی کی ٹانگ سے کہتے ہیں فرشتہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی بھگائے ارے ماں ان کو دیکھ کر رو رہا ہوں وہ اکل رہی ہے خدا عقل دے امام سے اللہ نے جوانیاں کھینچنی شوگر کینسر پتھری ہسپتالیں سن پچاس میں ہم ٹی وی والے کو دیکھنے گئے تھے کہ کیسا ہوتا ہے یہ بیماریاں تھیں نہیں اگر بس تیز آ گئی تو اللہ نے فرشتے کو بھی تیز آ گیا تو چالیس پچاس سے آگے جا کر دیکھنا تو نوجوان دیبن... نہیں جا سکتا اللہ نے عمری کم کر دی دین اگر ہمارا ادھر چلا گیا تو اپنی وہی خاتون یہ لیڈی میڈی چھوڑو جتنا ہو سکے اپنے دوستوں کو کہو یہ سارا اور لیڈی کا الفاظ جو یہ چھوڑ دو یہ کا ہے ہمارا نہیں پھر ایک بات دو دوسری بھی کر دیتا ہوں میں یہ دو باتیں میں جس طرح بیماری ہونا ہر جگہ وہی ٹیكہ لگتا ہے بار بار لگتا ہے نہیں لگتا اس لیے ہم محسوس كے گے کہ پہلے بھی شاید آپ كو میں نے سنایا تھا پھر بھی میں دوہرا دیتا ہوں شاید نیا بندہ آیا ہو حضرت آدم سے لے كر قسم و قسم كے بندے بیٹھے ہوں گے دوست بھی ہوں گے دوسرے بھی ہوں گے کوئی دشمن اٹھ کر میری بات کو ٹھکرا دے حضرت آدم سے لے کر شواہد اور تاریخ دو چیزیں ہیں آپ پڑھ کر دیکھو دلی سے دلی جماعت حکومت کی کیٹمری امریکہ کیوں پیسے دیتا ہے سکولوں کے لیے ارے خدا تمہیں عقل دے دلی سے دلی جماعت حکومت کی بے غیرت سے بے غیرت حکومت کی جماعت ثابت کرو کہ بغیر جان کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے دیا ہو مجھے سڑک پر قتل کر دو بات نہیں سمجھی بے غیرت سے بے غیرت حکومت کی جماعت نے آج تک یہ برداشت نہیں کیا کہ بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے ملک کے اندر آنے دیا ہو یہ بے بےغیرت سے بے غیرت دلی سے دلی جماعت حکومت کی برداشت نہیں کرتی نہ کیا اور ظالم سے ظالم تعلیم جیتا ظالم سے ظالم وحشی سے وحشی کمینے سے کمینے بدماش سے بدماش حکمران ہوئے ہیں ارے خود تو قوم کو مارتے رہے ہیں کوئی بدماش بئیمان منافع کا پھر ایسا دکھاؤ کہ غیر اسے اپنی قوم کو مرایا ہو سیاح غلط ہے اگر غلط تو کوئی دشمن بیٹھا ہوگا اٹھ کر کہہ دے ثابت کر کے دکھائیں کسی بدماش حکومت نے ایسا کیا ہو یا کسی دلی حکومت نے بغیر جنگ کے دوسرے ملک کی فوج کو اپنے اندر آنے دیا ہو ووٹ مرتے ہیں پھر کون تک آنے دیتے ہیں عراق پر بیس سال لگ گئے ارباں ڈالر خرچ کیے لاکھوں بندے مرائے ابھی بھی فوج مزحمت سے پھر رہی ہے ایسے آ گئے نہیں جی ارے یہ ایسی جی بلی جماعت ہے سکول والی کہ فوجی وہ یہاں دن دنا رہے ہیں اور اپنوں کو بھی مرا رہے ہیں اور اپنی بھی بہنوں کی بیجتی بھی کرا رہے ہیں کیا آل میں کسیوں پر شاید فوجی عالم ہے یا کوئی ادارہ ایمان کو آنے مانیہ سکون والے ہیں اس لیے وہ اور ڈالا دے رہا ہے کہ تعلیم اسے مثبت اثرات دے رہی ہے کہ تعلیم سے ایسے بدماش ایسے ظالم ایسے کلچر ایسے بےغیرت نکل رہے ہیں کہ اس کی فوج بھی دند درا پھر رہی ہے اور اپنے مسلمانوں کو ان سے بڑھا رہے ہیں ابھی بھی یہ تعلیم ہے میں تو منفی اثرات دے رہی ہے اسے مثبت تاؤں بیس گنا پاکستان پر زیادہ خرچ کرتا تب بھی یہ حیثیت اسے حاصل نہ ہوتی بیس گنا زیادہ بندے مراہ پہلے بھی کہتا ہوں کہ میں ساری عمر جنگل میں گزاری ہے دیہات میں علی پور پسماندہ علاقہ ہے ادھر ادھر دریا شہری سمجھتے تھے بہت تنا ہوتے ہیں خدا کی کسم آ کر دیکھا کہ عقل ایمان میں ہے کسی شہری وغیرہ کا کوئی تعلق ابھی بھی تعلیم تعلیم تعلیم کہہ رہے ہو کہاں برباد ہو گئے مسلمان کی دھی مشترکہ ہوتی ہے اور قوم کی بیٹیاں حکومت کی بیٹیاں ہوتی ہیں اگر غیرت مند ہے بے غیرت ہے تو اسے چھوڑ دو اپنی دھیوں بہنوں سے بےنتی کرا رہے ہیں اپنوں کو مروا رہے ہیں فوج دن دن دلا پھر رہی ہے مسجدوں میں یہ بوٹ پہن کر وہ کلسمے تو چاہو اب یہ گیا ادھر ان کے پاس انہوں نے گائے سے پیشاب کے ساتھ اس کی قبر کو دھویا دیکھو کافر ہے پھر بھی غیرت ہے پوری امت مسلمان اکٹھے ہو تم پورا زور لگا لگاؤ بنڈالر اسے سلوار پہناؤ مجھے قتل کر دینا اس کو پھر بھی اپنے مذہب کی غیرت ہے یار ہم کیسے بھی غیرت ہو گئے تعلیم ان کی تحزیب ان کا قانون اس کا سب کچھ تعلیم سے فکر بنتا ہے مسئلہ مطلب فکر سے قانون بنتا ہے اور قانون سے تحزیب پھیلتی ہے الفاظ جو میں کہوں جامع ہیں ان کی جو ہے پھر تفصیل بہت زیادہ ہے تو وقت ہو گیا اللہ تبارک تعالی میرے چند کل میں جو میں نے کہے ضرورت سمجھی میں نے تو اللہ منظور کرے سنتے جس نے پہنی ہیں پڑھنے